بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا بحاد ال شہر مکہ کی قسم و تا بیہادل بلد اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو وما والد اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم لقد خلقنا الانسان نفی کبد کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے يقدر عليه احد کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا یقول کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا سب الم آحد کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں الم بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں وہ لسان اور زبان اور دو ہوٹ نہیں دیے وہ دئینا یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے فلک و تم مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا کو اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے کسی کی گردن کا چھڑانا او اے کو بنگ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا یتیم دامک مقربا یتیم رشتے دار کو أو یا فقیر خاکار کو منگ پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وسیعت کرتے رہے اولا اصحاب المیمن یہی لوگ صاحب سعادت ہیں والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشحم اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں علیہم ناغ مؤصد یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے